Yeah uh -huh. صورت النبل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر سڑسٹھ ہے سکسٹی سیون سورت النبل آیت نمبر سڑسٹھ اعبن شیخان الرحیم مقام لذین کفر کنہ تو راب و آبا اونا لمخرجون اور کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا یعنی خبروں سے لقد نحن آباؤنا من قبل. یہی وعدہ ہمارے باپ دادا سے, سے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں فقت کل سیر و روکی فکانجرمی اے نبی علی فرما دیجیے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہوں نے جرم کی رویش اختیار کی वला तहसन عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اور اے نبی علیہ الصلات والسلام اپ ان پر غم نہ کھائیں اور دل میں کچھ تنگی محسوس نہ کریں ان مکاریوں کی وجہ سے جو یہ لوگ مکاریاں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد ان صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہو بل اپ فرما دیجئے عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون شاید وہ عذاب تمہارے لئے قریب ہی آگیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَمْ نَاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور بے شک تمہارا رب لوگوں بے شک آپ کا رب اے نبی علیہ السلام لوگوں کا بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے وہ ان نوربا کا لیا اور بے شک آپ کا رفوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں بات چھپی ہوئی ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کتاب مبین اور کچھ غائب یعنی پوشیدہ نہیں آسمان میں اور نہ زمین میں مگر وہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے ان نہ قرآن اسرائیل اکثر بے شک یہ قرآن کریم بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی جن باتوں میں اختلاف کیا جن کو چھپا بیٹھے ان کا صحیح بیان یہ قرآن عطا کر رہا ہے وہ ان نحو لہدم و رحمۃ اللمنی اور بے شک یہ قرآن یقیناً ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان نربا کا یکوی بین بے حکمی بے شک آپ کا رب اپنے حکم سر کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے وہ حل عزیز العلیم اور وہ اللہ غالب علم والا ہے فتوکر بس اللہ علی الحق نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمع دعاء اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ پیٹ پھیر کر مڑ مر جائیں مراد کیا ہے مردوں سے یہاں پر یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں جو حق قبول کرنے کے لیے اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے اللہ کے دیوی فیکلٹیز کو صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہیں کرتے یہ چلتے پھرتے لاشے انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیا آپ ان کو نہیں سنا سکتے گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں ان تسمیو اللہ مسلم بے شک آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہماری آیات پر پس وہ لوگ فرما بردار ہیں جن میں رمق ہے جن میں طلب ہے جن میں تڑپ ہے سلمان کہاں سے چلے تھے فارس سے رضی اللہ عنہ طلب و تڑب والا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پر جب واد عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور ان وہ ان سے باتیں کرے گا انسکان بھی آیا لا کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے یہ ایک جانور کی ظہور یا نکلنے کا معاملہ احادیث میں صحیح مسلم شریف کی روایت بھی ہے دس بڑی بڑی علامات دجال کا آنا عیسی علیہ السلام کی تشریف کا نکلنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اینڈ سو آن ان میں یہ دا الارض بھی ہے زمین سے جانور کا نکلنا اور وہ کلام کرے گا کہ لوگ تو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے خدح سے بھی سمجھوایا نا اس نے بھی توحید کا درس دیا اس نے بھی اللہ کے عالم ہونے ہر بات کا جاننے والا اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالے کا قیامت کے دن احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے جس دن مِنْ ہم ہر امت میں سے گروہ جمع کریں گے ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی سارے مجرم بھی برابر نے ان کی بھی کیٹیگریز ہوں گی تم بھی آیاتی ہا علم یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا لایا حالانکہ تم ان کو اپنے احاط علم میں نہیں لائے تھے اما ذا كنتم تعملون یا مجھے بتاؤ تم کیا کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا پس بول نہیں الم اللیل کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا دیکھنے کے خاطر تاکہ اس میں وہ کام کاج کریں ان نفیز بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جسے سور میں پھوپ ماری جائے گی تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا وکل اتہو داخلین اور سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے ایک ہے جو یہ سور کا پھونکا جانا سب پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی سب کو ختم کر دیا جائے گا وہ جو غبرات کا موقع ہے ایک اور مقام پر ہم پڑھیں گے کہ ایمان والے اس سے محفوظ رکھے جائیں گے وترل جبال تحسبھا جامدہ و هی تمرو مرصحاب اور تم پہاڑوں کو جمع ہوا دیکھتے ہو اپنی مقام پر حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھرے چلیں گے مراد اڑتے پھریں گے ریزا ریزا کر کے ان کو اڑا دے گا اللہ سن اللہ خنک اللہ شی اللہ سلحان کی خلاقی ہے جس نے جوش بنائی خوب بنائی تین نہو خبر تفالون بے شک اس سے خوب باخبر ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو من جا ابرح صنعت فلو خیرہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہوگا حدیث شریف میں کم سے کم دس گنا عطا کیا جائے گا اور اس کی حد سات سو گنا تک بھی ہے البقرہ آئے دو سو اکسٹھ اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہیں گے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر بھی ہوا ومن جا بک وہ اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ لوگ اونھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے ما تعملون بدلے میں تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے اللہم اجرنا اے اللہ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما بڑا جامع اختتام ہے اگلی آیات میں صورت کا اِنَّمَا اُمِرْتُ حرمَهَا اے نبی علیہ فرما بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا وہ لہو اور اسی اللہ کے لیے ہر شہ یعنی اس کا اختیار ہے وہ امیر تو نہ مل اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں قرآن اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں فمن تداف نفس جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو آپ فرما دیجئے بے شک میں تو صرف ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ڈرانے والے یعنی خبردار کرنے والے رسول ہیں یہ اہم بکتا آیا میں تو تلاوت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کوئی مانے نہ مانے میں تو پہنچاتا رہوں گا پہنچاتا رہوں گا کوئی مانے یا نہ مانے میرا کام تو پہنچانا ہے جو ہدایت پہ اپنے بھلے کے لیے اور جو نہیں قبول کرتا اس کا ببال اسی پر ہوگا بکول الحمد للہ اور آپ فرمائیے کو شکر تعریف اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے سیوری کم آیات ہی فتح ان قریب اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی نشانی میں دکھائے گا بس تم جلد انہیں پہچان لوگے وما ربو کا بے غوف اور آپ کا رب اس سے بے بڑھ نہیں اے لوگوں جو کشن عمل کرتے ہو اس کے بعد صورت القصص ہے ایک بات یہ بھی بڑی دلچسپ ہے شعارہ اس کے بعد نمل اور اس کے بعد قصص جو مصحف میں ان کی ترتیب ہے نزول کی ترتیبی تینوں صورتوں کی یہی بیان کی گئی ہے بات دیگر صورتوں کا نزول ہوا اور قرآن کے مصحف میں بھی یہ اسی ترتیب سے شعراء پھر نمل اور اب سورت القصص اس کا حوالہ پہلے اس تعلق سے آیا تھا کہ موسا علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے حالات اور بالکل اولین دنوں کے حالات اور وہ جو قبطی مصری کا قتل ہو گیا تھا یہ اول دور کے حالات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اشارہ آتا رہا اب تھوڑی سی وضاحت بھی آئے گی ان شاء اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے علاوہ اس صورت میں قانون کا واقعہ بھی آئے گا وہ انشاءاللہ آئندہ کل کے نشست میں پڑھیں گے اسی طرح مشرکین کو عذاب کے ڈراؤے دیئے گئے اور توحید اور آخرت کے جو بنیادی موضوعات مکی صورت کے وہ بھی اس صورت میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیمیم یہ حروف مقتعات ہیں کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب یعنی قران کریم کی آیات ہیں نتلوا علیکم نبئ موسی وفرعون بالحق لقومی یؤمنون اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر سناتے ہیں کچھ حالات موسی علیہ السلام اور فرعون کے ٹھیک ٹھیک یعنی حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان فرعون علاف الارض وجعل اهلها بش فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا جس نے عفو ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر رکھا تھا یذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا انه كان من المفسدين بے وہ فساد کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ قوم کو اس نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تو یہ آج بھی ہمارے چلتی ہے یہ بھی فرعونیت کا ایک مظہر ہے کہ ظالم اور جابر لوگ افراد انسانی کو گروہوں میں بانٹ کر کبھی ایک کی مدد کر کے دوسرے کے خلاف کھڑا کریں کبھی دوسرے کی مدد کر کے پہلے کے خلاف کھڑا کریں کبھی کسی تیسرے کو کچھ عرصے کے لیے پالتے رہیں اور پھر اس کو میدان میں اتار دیں یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی یہ شیطان مردود کے ایجنٹوں میں سے اس کی پیروی کرنے والوں میں سے فرون نے بھی اختیار کی تھی منوریدو یہ تو فرون کا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا فرمایا منورید اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور زمین کا وادث بنائیں بعد میں بنی اسرائیل میں رسول بھی آئے امبیا آئے کتابیں آئی بادشاہتیں ملی اقتدار ملا اس کی طرف اشارہ حکومت عطا کریں زمین میں اور, فرعوم اور, حامان اور اس کے لشکر کو ان لوگوں کے ذریعے وہ دکھا دیں جس چیز سے یہ لوگ ڈرتے ہیں یعنی فرعون اور حامار ان کے جو ہے وہ فرعون کا ایک وزیر معاون تھا اب موس کے حالات کا تسکر کچھ بات سورت میں بھی آئی ہے اب یہاں وہ ذرا رک کے دور میں یہ نہیں کہوں گا وہاں پڑ چکے نہیں یہاں پہ پورا بیان آئے گا. کچھ بات ان کی پیدائش کا موقع سورت میں آئی یہاں تھوڑی وضاحت زیادہ ہے فرمایا اور ہم نے موسا نے سنام کی والدہ کو الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاتی رہے اعلان تو ہو گیا بنی سیر کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے گا تو ابھی ان کو الہام ہوا دودھ پہلاتی رہیں فیدہ ولا تخافی ولا تہذنی پھر جب ان پر یعنی ان کے بارے میں ڈر محسوس کریں تو دریا میں ڈال دیں اور ڈرے نہ اور غم نہ کریں ان نہ روح ارے کی وجہ الوہ منل مرسرین بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول میں سے بنا دیں گے یعنی موسا کو علی سلام فل تقا تہو آلو پھر لیا کون لہم و وَ هَزَنَ کے پیرو کرنے والوں نے اٹھا لیا اسے تاکہ وہ آخر کار ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو جائیں ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا اور ہمان اور اس کے لشکر خطا کار تھے صندوق میں رکھ دیا صندوق کو دریا کے حوالے کیا اللہ کی مشیت وہ جا کے محل کے کنارے رکھ گئے فرعون کے صندوق دیکھا گیا کھولا گیا تو بچہ بچہ پہنچایا کہ قولتی اور کہا فرعن کی بیوی بی نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے لا تختلو ہو اسے قتل نہ کر اعلان تو وہ کر چکا تھا بھی اللہ کی مشیت کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے اسے قتل نہ کر آسا فان اونت رہا شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے ہم اسے بیٹا بنا لیں وہم لا یشعرون اور وہ حقیقت حال کو جانتے نہیں تھے کہ جس کو بیٹا بنائیں گے یہی وہی تو ہے جس کو ذبا کرنے کا تم نے اعلان کر ڈالا تھا یعنی فارغ اور قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا نہ کی ہوتی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں وقالت ہی اور السلام کی والدہ نے ان کی بہن یعنی اپنی بیٹی اور علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ فیبا صورت بھی انجنوبیوں پھر جاؤ اسے دور سے پھر اسے دور سے وہ دیکھتی رہے فَبَصُرَتْ بِهِ پھر اسے دور سے دیکھتی رہو لا یشعرون اور وہ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں تھے کہ ماجرہ ہے کیا یہ دیکھتی دیکھتی پہنچی ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس صندوق کہاں جا کے لگا محل تک پہنچ گئی اللہ کی مشیات کار فرما ہے کوئی پروٹوکول کا معاملہ سیکیورٹی چیک کا معاملہ نہ ہوا یہ بھی دربار میں پہنچ گئی کیا معاملہ ہے وحرمنا علیہ من قبل اور ہم نے پہلے ہی ان سے دودھ پانے والیوں کو روک دیا تھا کسی کا بھی دودھ منسلام قبول نہیں کر رہے من قبل اس سے پہلے فقالت بس انہوں نے یعنی بہن نے کہا حل عبد الکملی بہت فلو نہ ہو میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں وہ لہوم نا اور وہ اس کے خیر خوابی ہیں کسی نے چہرے کو بھی نہیں دیکھا بہن بھائی کے چہرے میں کوئی مماثلت بھی ہوتی ہے کسی نے زیادہ انٹیروگیشن انویسٹیگیشن بھی نہیں کی اچھا بھائی اس وقت تو مسئلہ ہے کہ اس کو دودھ پہ لانا ہے چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو والدہ کو بلایا گیا اور پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا اب اللہ کی شان فواد اللہ امی کئی تقرر ولا تحزن اور ہم نے ان کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے ٹھنڈی رہے ان کی آنکھ ولا تحسن غمگین نہ ہو ولی تالم اور جان لیں حق ہو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی پوری طرح توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا یہ حکمت اور علم ابھی ظہور نبوت نہیں ہے ظہور نبوۃ تو مدین سے واپسی پر مدین کیوں گئے اب وہ واقعہ آ رہا ہے لیکن ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا ہے وہ کرداری مخصین اور اسی طرح ممدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں وہ دخل المدین غفلتی اور وہ شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت جبکہ اس کے باشندے تو رہے تھے غفلت سے مراد غریبات آدمی نیند میں ہو تو غفلت میں ہی ہے نا کوئی اس کے ساتھ کچھ کر بیٹھے تو بعد میں احساس ہوتا جمع کھلتی ہے فوا جادہ پیہا رجنی تو انہوں نے دو ادمیوں کو بہم لڑتے ہوئے پایا ھذا من شیعتی و ھذا یہ ان میں سے ایک ان کی برادری بنی اسرائیل میں سے تھا دوسرا دشمنوں میں سے تھا آل فرون یا قبطی جو مصر کے رہنے والوں کو کہتے تھے فصغاقه الذی من شیعتی علی الذی من عدو تو جو ان کی اپنی برادری بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں سے تھا موسر علیہ تو سلام سے مدد مانگی فخ کیسا ہوں موسا تو لیں تو السلام نے مکہ لگایا پھر اس کا کام تمام کر دیا اللہ اکبر کبیرہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کی طرح کمزور تھا کہ ایک ہی مکے میں کام ہو گیا موسی علیہ السلام کو بھی اندازہ نہیں کہ میرے مکے میں اتنی طاقت ہے اللہ اکبر فقال من عمل الشیطان موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو شیطان کی حرکت سے ہوا انه عدو ومذل و مبين بشترق وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے مراد ہے کہ دینی اصطلاح میں زبان میں برائی کا جو عمل ہے وہ شرب منسوب ہوتا ہے کس کی طرف شیطان کی طرف نے عربی کی کے اے میرے رب میں نے تو اپنے آپ کا وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے قول عربی کے اے میرب جیسا کہ انعام فرمایا تو میں ہرگس جریین کا کھی مدن نہیں بنوں گا یہ جو فرون آلی پران ظاللم ظال اور جابر بنے بیٹے ہیں ان کا ساتھں میں کبھی نہدووں گا۔ فاس بہاں فیل مدین نتییہ ت پس شہر میں ان کی صبح کا معاملہ ہوا کچھ ڈھرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے کہ بٹن سی کا معاملہ کے کیا ہوتا ہے۔ فائہ لم صراہ ہوں ب امسی تو اچانک وہی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی۔ دیکھا کہ دوبارہ فریاد کر کون لہو موسا ان لگوی ممین موسا کہ بے تو تو ہی کھلا گمرا تیرا کام اس سے کچھ نہیں بھی لڑتا رہتا روزانہ کسی سے پھڈا لیتا ہے جی ہوا پھر جب انہوں نے چاہا کہ ان پر اس پر ہاتھ ڈالیں جو ان دونوں کا دشمن تھا آج بھی کل والے نے کسی سے پھڈا کیا جو کہ مصری تھا کب اب اب علیہ السلام نے پھر اس کی مدد کرنا چاہیے اور مکہ بھی تھوڑا سا بلند ہی کیا گڑبڑ ہو گئی کیا کال یا موسا کما قتل بل امس اس نے کہا کہ اے موسا وہ جو ان کی برادری کا تھا وہ سمجھا کہ مکہ میری طرف نہ آ جائے اور مکہ دیکھ چکا ہے وہ جی مکہ وہ دیکھ چکا تھا وہ تو مشاہدہ کر چکا تھا اس کا اس نے کہا ایموسا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا یہ اس نادان شخص کی جو ہے وہ حرکت سامنے آ گئی اور اس نے وہ پول یا راز فاش کر دی جو کل ایک معاملہ ہوا تھا ان ترید اللہ انتقنا جب اور دیں کیا تم یہ چاہتے ہو زمین میں کہ تم زبردستی کرتے پھرو وماں ترید انت کونا من المس اور تم نہیں چاہتے کہ تم اسلح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یہ ہے نادان دوست یہ ہے وہ احسان فراموش کہ جو الٹا کہہ گیا اور راس کو فاش کر گیا اور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس تیسرے کے سامنے ساری باتیں بیان کر گیا اب کیا ہوا بات اوپر کہیں چڑی اور کوئی علیہ سلام کے تعلق سے ارادہ کیا جا رہا ہوگا ان کا کوئی ہمدرد وہ شخص جو ان سے ہمدردی رکھتا تھا وہ چلا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے خلاف تو یہ اقدام کیا جا رہا ہے وہ جا من اقسل اکسل مدین اور اس شہر کے دور کے کنارے سے دورتا ہوا آیا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِيرُونَ بِكَ اس نے کہا کہ اے موسا بش شہ سردار تو آپ کے بارے بھی مشورہ کر رہے ہیں لیا کا کہ آپ کو قتل پر ڈانے پس چلے جائیے بے شک میں آپ کے لیے خیر خواہ کرنے والوں میں سے ہوں فخرج منها وہ نکلے وہاں سے کچھ خوف کرتے ہوئے اور امتزار کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے قلعین انہوں نے عرض کی کہ اے میرے تو مجھے ظالمین قوم سے بچا لے ولما تو مدین پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا قول اور تو کی کہ امید ہے میرا سیدھا راستہ دکھائے گا یعنی تو انہوں نے لوگوں, کو لوگوں کے گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا واجہ اور انہوں نے دیکھا دو عورتیں ان پانی پلانے والوں سے علیحدہ روکے کھڑی ہیں مراد اپنی بکریوں کو کالما خطبا <بُكُمَا> مسئلہ فرمایہ تمہارا کیا معاملہ ہے لَا <كَبِيرٌ> وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک یہ باقی چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں اپنے جانوروں کو لے کر اور ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں یہ ان عورتوں کا یہ عذر تھا ابا ان کے بوڑھے ہیں اور یہ بھی کواری ہیں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے اس لیے گھر سے مجبورا نکلنا پڑا اس لیے گھر سے مجبورت باہر نکلنا پڑا ورنہ ان امور یا معاش کی ذمہ داریوں کو شریعت نے عورت پر نہیں ڈالا اور یہ علیحدہ کھڑی نہیں ہے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ نہیں کہ مرد کھڑے تو انہیں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے نہیں علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں اور مرد بھی مرد ہے کہ وہ خود پانی پلا رہے ہیں ان بیچاریوں کو پوچھ بھی نہیں رہے عجیب بات ہے جی یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلاتی ہیں موسا علیہ السلام کی غیرت نے نہ کیا کہ اللہ کی بندی ہے انتظار میں کھڑی رہے ہیں مردوں نے پلا ڈالا چلو میں ان کی مدد کر دوں فسقا لهما پھر انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا فقال جو نعمت تو میری طرف نازل کر دے میں تو اس کا فقیر ہوں بہت پیاری دعا ہے بڑی آجزی و... اللہ جو ڈال دے میری جھولی میں میں تو تیرا فقیر ہوں میں تو تیرا محتاج ہوں بھائی بہت پیاری دعا ہے اس سے آگے دیکھیے کیا کیا نظارے سامنے آئیں گے ابھی نکاح بھی ہو جائے گا ملازمت بھی مل جائے گی ٹھکانہ بھی مل جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کیسی مسکراہٹیں اللہ بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے ان امور کے لیے ملازمت کا معاملہ رہائش کا معاملہ نکاح کا معاملہ یہ سارا ایک دعا کے نتیجے میں آگے ابھی پورا ہوا چاہتا ہے فجا اتوشہ ان پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی ان کے پاس شرم سے چلتی ہوئی کیا ذکر کر رہ بن کر اللہ اکبر سیدن عمر رضی اللہ تن فرماتے اس نے گھونگٹ بھی ڈالا ہوا تھا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا بلکہ یو کہیے اوپر سے ڈھانپ رکھا تھا اپنے چہرے کو بھی یہ سیدن عمر فرماتے رضی اللہ عنہ اللہ علم لیکن قرآن کا بیان اس تمشی انستحیائن وہ شرم سے چلتی ہوئی آئے یہ ہے کہ ایک عورت کی چال بھی اس کی حیا اور اس کی عفت اور اس کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اظہار کرتی ہے قالت اس نے کہا اِنَّ اَبِيَ دُعُوْكَ لِيَ جَزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَنَا بولی بے شک میرے وارد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلح دیں جو آپ نے ہمارے لئے بکریوں کو پانی پلایا فَلَمَّا جَاءَهُ وَ پاس جموس علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے مشہور ایک بات بیان ہوتی کہ شیب علیہ السلام تھے ایک بہتر رہے کہ نہیں اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو پورے حالات ان کے جو معروف ہیں ان کا کوئی ذکر تو ہوتا لو بہتر بات ہے کہ ان لڑکیوں کے کوئی والد بزرگ آدمی تھے موسر علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے احوال کو بیان کیا قال قول لا تخف تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ڈریے مت من, من القومی غالمین آپ تو ظالمین کی قوم سے بچ کر آ گئے ہیں قولت اشد یا اب تشہیر ہو ان میں سے اب اے میرے ابا جان آپ انہیں اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیجئے ان خیر منصر تلقی امین بے شک آپ جس کو ملازمت پر رکھیں تو وہ ہو جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو بڑی دو اہم صفات ہیں کسی کو جاب اسائن کرنی ہے ذمہ داری دینی ہے تو یہ دو بڑی اہم صفات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو قوی ہونے کے اندر انٹلیکٹ اس کی اس کی ذہانت کوئی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہو وہ سب بھی شامل ہے اور امین ہونے میں آنےسٹی شامل ہے ورنہ بعد وقت بہت زیادہ کوالیفائڈ بڑے کلاور مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں اور چیٹنگ بھی ٹھیک کرتے ہیں پچھلے بیس برس کے دنیا کے سو فراڈ اٹھا لیں ایک جاہل نہیں ملے گا جس نے فراڈ کیا ٹاپ کے فراڈ کی بات کر رہا ہوں سارے پڑھے لکھے سو زیادہ ہیں دس اٹھا لیں پچھلے دس برس کے دنیا کے ٹاپ کے دس بڑے فراڈ اٹھا لیں میں گارنٹی کے ساتھ کو چیک کر چکا ہوں الحمدللہ گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں ایک جاہل نہیں ملے گا سارے ویل کوالیفائڈ تو قوی بھی اور امین نہیں اور کبھی کیا دیکھا تھا ان لڑکیوں نے جس طریقے سے انہوں نے وہ پانی نکالا کنویں سے اور امین کیا دیکھا وہ تفاسیر کے اندر ہے کہ کی میں لیفٹ ہو جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام آگے لڑکی ہے پیچھے اس قدر حیا کے احتمام کا اظہار فرمایا ہے یہ لیکن تفاصیر کے اندر ہے کبھی اور امین اباجان ان کے والد نے کہا انی ان, ان کی اچھا جی ایک کام کرتے ہیں یہ رکو مکمل کرتے ہیں اور بس پھر آج بھی پڑ لیں گے اگلا بیان وہ کل لے لیں گے وہ وہی ہے جو مدیل سے واپسی ہوگی اور پھر انشاءاللہ اظہار نبوت ہوگا ٹھیک ہے دو بجا چاہتے ہیں ویسے تو کل سنڈے ہم سب کو پتا ہے لیکن کافی انشاءاللہ آج کے لیے اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے دو تین بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں توجہ کیجئے گا کوالا لڑکیوں کے والد نے کہا امنی ادید احبت نت احدم نتیا سمانیا ان کے والد نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے اپنے ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو گے میرے ہاں مراد فین اتمم کا آشرن فمین اور اگر دس سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے خیر کا نیکی کا معاملہ ہوگا وما دو انشک کا علی میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مشقت ڈالوں ستجی دینی ان شاء اللہ من اگر اللہ نے چاہا تو انقلی تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے چند باتیں پہلی بات نکاح کے لیے رشتہ کس نے پیش کیا لڑکی کے والد نے ہمارے ہاں کچھ خود ساختہ تصورات ہیں جو باطل اور غلط ہیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ لڑکی والوں کے ہاں سے بھی جا سکتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاں بھی یہ معاملہ نظر آئے گا صدیق نے اپنی بیٹی پیش کی ہے فاروق نے اپنی بیٹی پیش کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام حضور کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم وہ آغدے وہی سے پہلے کی بات ہے مگر ہے تو حضور کا معاملہ علیہ السلام یہ خود ساختہ جو ہمارے تصور لڑکی والوں نے رشتہ بھیج دیا اس پر اعتراض کوئی کر رہا ہے تو وہ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے وہ حضور کی سیرت پر اعتراض کر رہا ہے اللہ ایک بات دوسری بات یہ کوئی شرط نکاح پر نکاح سے متعلق نہیں تھی ایک شرط ہے علیحدہ سے یہ کوئی مہر کا معاملہ نہیں کہ آٹھ سال تم نے ملازمت کرنی ہے تو نکاح نہیں یہ ملازمت کی شرط علیحدہ ہے اور نکاح کے لیے پیش کرنا وہ لڑکی والوں کی ترسائی دوسری پہلی بات ہم نے سمجھی مہر کا معاملہ الگ ہے اور اس ملازمت میں بھی مکتا کیا ہے کہ بھائی ان کو سپورٹ میں مل جائے گی عزت کے ساتھ یہ گزارا کر سکیں گے کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے محنت سے کمائیں گے اس کی اجرت ان کو ملے گی اور کوئی حدج کی بات اس میں نہیں ہے آگے فرمایا کہ میں تم کو مشکل ڈالنا نہیں چاہتا آٹھ سال کی ملازمت اب کوئی کہتا, یہ آٹھ, وہ چھے کہتے تب بھی سوال آتا کیوں اللہ اللہ کی, کی طرف سے بیان کر دیا گیا ختم ہوگی آٹھ سال لیکن تم اگر اچھا معاملہ کرو دس برس کا معاملہ کرو تو بہرحال یہ اچھی بات ہو جائے گی اور تم مجھے نیک عمل کرنے والوں میں ساؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بینی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور آپ کے درمیان تیہ ہو گیا ایمال اجیلین قوید فلا عدوان علی میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں 24 میرے پاس ہے ویسے تفاصیل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے کیے پھر وہ مدین سے واپس تشریف لائیں گے واللہ علیہ ما نقول وکیل اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر گواہ ہے جو ہم رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے مزید محبت عصیف فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ اپنی سفید درست کر لیجیے ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود